پس تم لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور اس کی عبادت کرو مکہ کی زجر توبیخ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کا سجدہ کرو اس لیے کہ سجدہ ہی مقصود عبادت ہے اسی کے ذریعے بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے حقیقی خوشو خضو کا اظہار کرتا ہے عبادت کی یہی وہ کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے جسم کا سب سے معزز عزو یعنی اپنی زبین نیاز زمین پر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اظہار عاجزی کرتا ہے آیت کے آخر میں اللہ نے انہیں عموم عبادت کا حکم دیا جو ہر اس قول و عمل کو شامل ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے مجمع عام کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی اور آخر میں سجدہ کیا تو کفار بھی سجدے میں گر گئے جیسا کہ اس صورت کی تفسیر کی ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے وب اللہ